درس باللغه الاردنيه ان شاء الله باللغه الاردنيه حياكم الله حابين معنا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه الى يوم الدين أما بعد आज ان شاء الله عقيده كدرس होगा وجسہ کی یہ سلسلہ شروع ہوا اور ساری دروس عقیدے پہ ہیں آج انشاءاللہ اللہ ایک اہم مسئلے کے متعلق انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اور بات ہوگی اور یہ مسئلہ ردت کے بارے میں مرتد اور ردت کے مطلب کیا ہے ردت کے معنی کیا ہے اور ردت کے اقسام کیا ہے کس کو ہم لوگ مرتد کہہ سکتے ہیں اور کس کو نہیں کہہ سکتے ہیں ردت کے شروع کیا ہے ہر ایک کو ہم لوگ مرتد کہہ سکتے ہیں یا اس کے لیے خاص شروط ہے جیسا کہ عموماً آج کل آج کل جیسا کہ بلکہ ہر زمانے میں آج کل زیادہ فتنے ہیں آپ دیکھو گے بہت سے لوگ جلد بازی میں کسی کو بھی مرتد کہہ دیتے ہیں بلکہ آپس میں کبھی انسان جہالت میں کسی سے لڑائی ہو گئی اختلاف ہو گئے دیکھتا کہ یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے میں پڑھتا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہے بلکہ مذاق بھی اڑاتا ہے جین کے متعلق تو فوراً لوگ اس کو مرتد کہہ دیتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شدت پسند لوگ ہیں اگر کوئی ان کے مخالفت میں کوئی بھی آ جائے تو اس کو فوراً قتل کر دیتے ہیں یا تو ذبح کر دیتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے یا اگر ان کے خلاف کوئی تلوار اٹھا لیتا ہے یا ان کے خلاف لڑائی کرتا ہے تو فورا اس کو مرتب کہہ دیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرتد اور ردت کے اصل مطلب کیا ہے اور اسلام میں کس طریقے سے کسی انسان پر ہم لوگ ردت ثابت کر سکتے ہیں اور یہ ردت یہ حکم دینا کس کی ذمہ داری ہے کیا ہر ایک انسان کسی کو مرتد کہہ سکتا ہے یا یہ صرف حاکم یا علماء کے یہ ہاتھ میں ہے اسی کے متعلق انشاءاللہ ساری باتیں ہوں گے سب سے پہلے مدت کے معنی کیا ہے ردت یا عربی لفظ ہے اور ردت رد سے ہے رد ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ الٹا جواب ہو تو کہتے آپ جواب دو یا رد کرو رد یعنی الٹا جواب دو یا کوئی آپس میں جیسا کہ لڑائی ہوتی ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو انسان جواب دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے رد کر دی یا یہ بات کو رد کر دی یعنی اس کو لوٹا دی تو عربی میں ردت لوٹانے سے اصل ہے کیونکہ انسان جو مرتد ہوتا ہے وہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹاتا ہے اور ردت یہی اصل ہے ارتداد کے مطلب رجوع کرنا یعنی انسان کہیں جاتا ہے جب واپس آتا اس طرف تو اس کو کہتے ارتد علاقہ یعنی وہ دوبارہ اپنے اس جگہ تک واپس ہو گئے تو گویا کہ انسان جب مسلمان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کو مرتد اس لیے کہتے کیونکہ وہ اسلام کے طرف جانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آتا ہے اور یہی شرعی معنی ہے اور عدت کہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا چاہے مکمل طریقے سے یا مکمل طریقے سے نہیں یعنی انسان کسی بھی حالت میں اگر ایسے کام کر لیتا ہے جو کافروں کے کام ہیں اور اس پر وہ سر رہتا ہے تو پھر وہ ردت کے یعنی اس کو بھی مرتد کہیں گے یعنی گویا کہ وہ کفر کے طرف واپس ہوگے گئے قرآن کی یہی تعریف قران نے کی ہے اللہ فرماتے ہیں ومی ارتد منکم عن دینه کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے یعنی مرتد ہو جاتا ہے فیموت وهو کافر پھر وہ کیا ہے اور اسی کفر کے حالت میں وہ اس کی موت آتی ہے فؤلاء حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره تو ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت یعنی بیکار ہو جائیں گے تو اللہ نے یہی تعریف کی کہ تم میں سے اگر کوئی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آتا اور اللہ نے کہا کہ یہ ردت اس کو لفظ سے استعمال کی کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سارے عمل باطل ہو جاتا ہے یہ ردت کے معنی ہے دیکھیے مسلمان کو چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام پر یعنی برقرار رہے اور اس کی اہمیت دے بلکہ کی انسان کو چاہیے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی عمل نہ کرے آج کل افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں اور ہمیں ہم سے بہت سے لوگ اسلام کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے ہیں یعنی اسلام ایسے کوئی کہتا ہے کہ عام مسلمان ہو تو اس کے نزدیک کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی ہے نہ اس کی احساس ہوتا ہے بلکہ اگر اس سے زیادہ اگر اس سے کہا جائے کہ آپ فل ملک کے ہو تو اس میں زیادہ اس کی خوشی ہوتی ہے ایک مسلمان جب اس کے نام مسلمان کے لب سے پکارا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو دل میں ایک خوشی ہونی چاہیے ایک فخر ہونا چاہیے اور مسلمان کو چاہیے کہ ہر وہ کام سے بچے جو اسلام کے خلاف آج کل حالات یہی دیکھا جاتا ہے آپ دیکھو گے بہت سے مسلمان ادنا باتوں پر آپ دیکھو گے کہ کفریہ کہلومات کہہ دیتے ہیں اور مذاق پہ مزاق اسلام پہ مذاق اڑانے لگتے ہیں اور اسلام کے بلکہ توہین کرنے لگتے ہیں نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے دیکھا جاتا ہے آپ کسی سے عام لوگوں سے خاص کرو دیندار جو نہیں ہوتے ہیں کسی اسلام کے کوئی مسئلہ اگر آپ پیش کرو سامنے چاہے وہ کفر اور اسلام کے مسئلہ ہو تو آپ دیکھو گے اس میں بھی بحث کرتا ہے حالانکہ نہیں جانتا کہ اگر ہم یہاں پھسل جائیں گے تو بہت ہی خطرہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور بہت سے لوگ جیسا کہ اسلام پہ مذاق اڑائیں گے اسلام کے احکامات پہ اس کو ادنا صبر سے رد کر دیتے ہیں اور سمجھتے میرا حق ہے حالانکہ اسلام اور کفر ایک بڑی بات ہے یعنی اسلام کو کفر تک لوٹنا اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان کام ہے یعنی بہت ہی ادنا درجے سے انسان اسلام صحیح بڑی بات ہے کفر ردت کرنا بڑی بات ہے یہاں سے مراد یہ ادنا بات یعنی چھوٹی بات سے انسان مرتد ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ روح بکلی دے کبھی کبھی انسان ایسے کوئی کریمہ کہہ دیتا ہے یعنی اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں اور اس پر دھیان نہیں دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جا کے جہنمی اور جہنم کے بالکل ادنا درجے میں جا کے گر پڑتا ہے کیونکہ وہ ایسے لفظ کہہ دی جو کفر کی بات ہے اور حالانکہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کرے خاص کر دین کے مسائل پہ اور ایمان کے مسائل پہ تو اس میں احتیاط کرے ہم لوگ آج کے احتیاط نہیں کرتے ہیں بات ہوگی کسی سے کہے تو چلو نماز پڑھو تو مذاق میں آپ سنو گے کہتے ہیں نہیں آج میں چھٹی پہ ہوں یہ بات بھی مذاق ہے کوئی کہتا ہے جیسا کہیں دیکھتا ہے کہ لوگ بھیڑ لگائے کہ دے دیکھو ماشاء اللہ حج کر رہے ہیں تو اس طرح بات کہنا اس طرح مذاق اڑانا یہ بھی کفر تک انسان پہنچ سکتا ہے اسی لیے اللہ کی تعلیمات اور احکامات اس پر مذاق کبھی نہیں اڑانی چاہیے کیا وہی صرف رہے گے کہ ہم لوگ اس میں مذاق اڑائے دین ایسے ہونی چاہیے جیسے کہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے وہ تجاوز کبھی نہیں کرنا چاہے پار نہیں کرنا چاہیے مزاق کرو تو دنیاوی بہت سی باتیں ہیں آپس میں مزاق کرو ہنسی مذاق کرو کھیل کود کرو لیکن اسلام اور اس دین کے مسائل پہ اس طرح مذاق اڑانا صرف ہنسانے کے لیے یہ کفر اور ردت بھی ہو سکتی ہے آئیے میرے بھائیوں دیکھتے ہیں کہ ردت کے اقسام کیا ہے ردت یعنی کس اسباب کیا ہے انسان کس طرح اور مرتد ہو جاتا ہے لیکن یہ دھیان کرو کہ یہ کرنے والا فوراً اس کو مرتد نہیں کہیں گے اس پر شروط اور بہت کافی شروط کے ساتھ ہی اس پر حکم کر سکتے کہ مرتد ہے اور کاروائی ہوتی ہے وہ شاء ذکر کریں گے لیکن پہلے علما جو ذکر کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر ردت کے چار پانچ اقسام ہیں پہلے قسم کہتے ہیں قولی ردت یعنی ردت اپنے اقوال کے وجہ سے یعنی زبان کے اقوال بات کرنے کے وجہ سے انسان مرتد ہو سکتا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جیسا کہ کوئی انسان اللہ کے اللہ سخان ہوتا پر یا اللہ کے رسول پر یا دین اسلام یا قرآن پر مذاق اڑانا اڑائے اگر کوئی انسان اللہ پر یا رسول یا دین یا قرآن پہ مذاق پر آتا ہے اور مسلمانوں میں ہے کچھ لوگ تو اس کو یہ قولی مرتد ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی انسان یہ مذاق میں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو یہ بھی ردت ہے کوئی انسان زبان سے خود کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور دیکھا جاتا ہے وہ سے مسلمان اسے جب آپ اس سے زیادہ بات کرو لڑائے اختلاف ہو جاتا ہے یا بات آپ کے نہیں ماننا چاہتا تو کہاں میں مسلمان نہیں کیا کرو بھی یا میں ہندو ہوں یا میں یہودی استغفالہ کچھ لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں تو یہ قولی ردت یعنی ردت بسبب القول یعنی قول کے وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے دوسری قسم فعلی ردت عملی ردت یعنی انسان مرتد ہوتا ہے اپنے عمل کے وجہ سے اور اس کے بہت ساری صورتیں جیسا کہ کوئی انسان غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے غیر اللہ سے سوال کرتا ہے یا تو کوئی انسان جیسا کہ قرآن کو توہین کرتا ہے قرآن کو زمین میں پھینک دیتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود جیسا کہ کفار قرش اللہ کے رسول کو مارنا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنا تو یہ فعلی ردت ہے عملی ردت یعنی اس طرح کرنے والا انسان مرتد بھی ہو جاتا ہے تیسرے قسم کہتے ہیں اعتقادی ردت یعنی انسان اگر دل میں کوئی چیز عقیدہ رکھتا ہے اگرچہ وہ زبان سے یا اپنے بدن سے وہ ظاہر نہیں کرتا ہے تو یہ اعتقادی ردت ہے مثال کے طور پر اور یہ عموماً نفاق کی قسم ہے جیسا کہ منافق اللہ کے رسول کے زمانے جو منافق لوگ تھے ظاہر تو مسلمان بنتے تھے لیکن دل میں اللہ کے رسول کے نبوت پر شک کرتے اللہ کے رسول ساتھ کے نبوت کی تقسیم کرتے تھے دل میں یقین دل میں کبھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسون ہے اور کرتے نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی عبادت کرنی چاہیے یا تو جو اللہ نے حرام کر دی اس کو حلال سمجھتے تھے جیسا کہ ذنا سود اگر کوئی انسان یہ دل میں عقیدہ ظاہر تو سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے لیکن دل میں سوچتا کہ نہیں سود حلال ہے یا تو زنا کرنا حلال ہے یا نماز فرض نہیں ہے تو یہ چیز دلی کفر ہے اور دل کے وجہ سے اعتقادی اور اور چوتھی قسم کہتے ردہ ارتداد بھی سبب شک شک کی وجہ سے یعنی یہ بھی دل میں ہوتا ہے تقریبا یعنی انسان کے دل میں اور بہت سے مسلمانوں میں آج کل یہی اور منافق لوگ زیادہ ہیں جیسا کہ دل میں اللہ سبحانہ و پر مکمل بھروسہ نہیں کرتے ہیں اللہ پر شک کرتے ہیں اللہ کے رسول کی نبوت پر شک کرتے ہیں قرآن جب پڑھتے تو دل میں شک کو شبہات رہتی کہ قرآن صحیح کہ غلط ہے تو یہ شک کی وجہ سے انسان مرتد ہو سکتا ہے اور پانچواں قسم جو علم علماء ذکر کرتے ہیں ارتداد بسبب ترک یعنی ردت ترکیہ یعنی اور اس میں ایک ہی مثال دیتے ہیں کہتے اگر کوئی ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے اور کبھی بھی اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا ہے جیسا کہ دو تین درس پہلے بتایا گیا کہ بہت سے علماء کے نزدیک کہ نماز کے ہمیشہ چھوڑنے والا شخص مرتد ہو جاتا ہے جیسا کہ بتایا گیا امام احمد کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے شخص جو ہمیشہ نماز چھوڑتا ہے اس کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ مرتد ہو گئے تو یہ پانچ اسباب بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان مرتد ہوتا ہے یا تو زبان کی وجہ سے یا تو افعال کی وجہ سے یا تو اعتقادی عقیدہ اگر اسلام کے خلاف یا اللہ کے رسول یا اسلام یا دین اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ کرتا ہے یا تو شک کی شبہات کی وجہ سے یا تو مکمل نماز اور کوئی عبادت چھوڑنے سے انسان مکمل ہوتا ہے لیکن یہ سات خاص قسم بنیادی طور پر بتایا گیا لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ چیز کرنے والا شخص کو فوراً ہم لوگ کافر نہیں کہیں گے جیسا کہ لوگ جلد کرتے ہیں آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں پوچھو وہ آدمی کہاں گیا وہ آدمی کیسے ہے کہتے آپ نہیں جانتے وہ تو کافر ہے کافر ہی سمجھو کیوں کہ نماز کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھتا ہے روزہ بھی نہیں رکھتا ہے بلکہ آپ دیکھو گے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا مالدار ہے تو کہیں گے کافی نہیں کہا ہم لوگ اس کو مرتب کہیں اگر انسان اسلام میں کوئی ایسی عمال جو ابھی ذکر کیا کر لیا تو اس کو بھی فوراً مرتب نہیں کہیں گے یعنی اگر آپ نے کسی آدمی کو دیکھنے کی کے لیے سجدہ کر رہا مسلمان کہتا میں مسلمان ہوں اور کہتا کہ مسلمان ہوں لیکن آپ دیکھو گے قبر کے لیے سجدہ کر رہا ہے یا پیر کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو کہیں گے یہ فعل تو مرتب یعنی کافروں کے فیل لیکن اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے اللہ کی شروط اور اللہ کی اس پر حجت قائم کرنے کے بعد وہ طریقہ کیا ہے ابھی ان ذکر کریں گے یعنی سمجھنا چاہیے انسان جلد بازی نہیں کرنا چاہیے علماء علماء عموما عقیدے کے مسائل پہ یہ کرتے ہیں حکم مقمق اور معین میں فرق کرتے ہیں دونوں میں اس کا مطلب کیا ہے یعنی یہ عام جب حکم دیتے ہیں تو اس میں یعنی اس میں بہت سارے گفت کرتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں سجدہ کرنے والے عام بات اگر کریں گے کہ سجدہ غیر اللہ پر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے شخص وہ مشرک بن جاتا ہے یا کافر یہ عام ہے لیکن اگر کسی بندے خاص دیکھا جائے کہ کر رہا ہے تو نہیں کہیں گے اس حکم اس بندے پر اتاریں گے فورن۔ بلکہ اس بندے کو لائیں گے اس, کو اس پر حجت قائم کریں گے اس کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اگر حق واضح ہو گئے اور ساری شبہات ختم ہو گئی پھر بھی مصر ہے تو پھر اس کے بعد علماء فیصلہ کریں گے یعنی کریں گے ان لوگ کے یعنی دخل ہے یہ انشاءاللہ بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے لیکن یہ اہم بات جاننا چاہیے کہ اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کو اس کو اسلام سے نکالنا ایک آسان کام نہیں علماء کہتے ہیں کہ کوئی انسان اسلام میں اگر کوئی حجت اور یقین کے ساتھ داخل ہوا تو اس کو بھی اسلام سے یقین کے ساتھ نکالنا چاہیے یعنی کوئی واضح انداز سے شک و شبہات سے نہیں جیسا کہ لوگ اس طرح الفاظ زبان سے کہہ دیتے ہیں یعنی اگر کوئی انسان کہتا کہ میں مسلمان ہوں الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو جب تک اس پر حجرت نئے قائم کیا جاتا تب تک ہم لوگ اس کو کافر نہیں کر سکتے اگرچہ وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے اگرچہ کفر کے کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے یہ مجبور ہے ہو سکتا ہے یہ جاہل ہے ہو سکتا ہے یہ انسان جیسا کہ عقیدہ نہیں رکھتا اس پر زبردستی کیا گیا ہے یا پاگل ہے تو اس لیے علما اس کے لیے شروع رکھی ہے اس کے بعد ہی اس کو کافر کہتے ہیں اور یہ تقریباً یہ مسئلے پہ کچھ درس پہلے بتایا گیا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سختی کی ہے اور وہ حدیث حضرت بن نژد کا حدیث جو بخاری مسلم میں ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ کو یاد ہو جو ایک بار اللہ کے رسول کسی لشکر کو بھیجا جہاد کرنے کے لیے تو ایک کہتے کہ ایک انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہم اور اسامہ نزید ایک آدمی کو دیکھا مشرک تھا مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا بالکل دل سے بلکہ مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو بھی قتل کیا اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نام حدیث میں نہیں لیکن اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نام بھی ذکر کی کہ فلاں آدمی کو شہید کیا فلاں آدمی کو شہید کیا حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب اس کے پیچھے میں نے کی ہے اور قتل کرنے لگے بس تلوار اس کو تلوار سے مارنا تھا تو فوراً لا الہ الا اللہ شد اللہ الہ پڑھ لی تو حضرت اسامہ مزید ختم کر دی قتل کر دی۔ صاحب کرام جو بات ہے نوجوان تھے بقر صحابہ کرام انکار کی کہ آپ کو یہ کیسے آپ نے قتل کر دیا حالانکہ شہادتیں پڑھ لیے تو کہنے لگے تو خوف کی وجہ سے یہ تلوار سے بچنے کے لیے, اللہ اللہ پڑھ لیے تو اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے پاس جیسا کہ صحاب کرام پہنچے واپس آئے مدینہ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کہا یعنی بتائی کہ اللہ کے رسول اسامم بن زین یہ غلطی کی ہے تو اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ کو بلائے کہنے لگے آپ نے یہ کام کر ہے کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تلوار سے بچنے کے لیے صرف فادتیں پڑھا اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے اتنا مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ہی جب دیکھا کہ تلوار سر پہ تو لا پڑھ لی اور ہم لوگ بھی یہی فیصلہ کریں گے اگر آپ کے سامنے کوئی اسلام کا مذاق اڑاتا اس کو پکڑنے کے بعد اور جب دیکھتا کہ اس کو گولی یا قتل کرنے جا رہے ہیں تو اللہ پڑھ لے تو سب کیا کہیں گے کہتی ڈر کے وجہ اسلام لے تو اللہ اور وہ بھی ڈر کے وجہ اسلام لائے تو اللہ کے رسول بار بار کہنے لگا قتل کا ہوں کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ شہادتیں پڑھ لی بار بار اسام نے اللہ کے رسول وہ تو دیر کی وجہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عن قلبے کہ اس کے دل آپ پھاڑ کے اس کو کھول کے دیکھ لیتے کہ خوف کی وجہ سے کہا کہ یقین سے کہا اور کچھ روایت میں آتا کہنے اللہ, اللہ کے رسول اے اسامہ قیامت کے دن جب لا الہ اللہ اس کے آئے گا تو اس کے سامنے کیا کرو گے اتنا بھاری ہو گئی ہے کہ آپ اس کے قیامت کے دن کچھ جواب نہیں دے پاؤ گے کہتے اسامہ اللہ کے رسول بار بار بس یہ سناتے رہے بلکہ خود کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے یعنی مجھے معاف کر دو اللہ کے رسول معاف نہیں کی کہنے لگے کیا کرو گے اگر یہ اللہ اللہ قیامت کے دن لایا جائے گا حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی اس وقت کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا یہ بخاری مسلم کی اس سے کیا دلیل ہے اس سے دلیل ہے کہ کسی مسلمان کو اسلام کے دائرے سے جلدی خارج کرنا غلط ہے اس سے واضح دوسرے حدیث ہے حضرت مقداد ابن عمر یہ فرماتے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول آپ آدمی کو دارن کیا کہتے ہیں اگر یہ کوئی آدمی کافروں میں ہم لوگ سے مقابلہ کی اور قتل کرنے لگے ہم لوگوں کو قتل کرنے لگے جب وہ بلکہ آ کے میرے ہاتھ بھی کاٹ دی اور جب میرے ہاتھ میں تلوار آ گئے کہ اس کو قتل میں کرنے جا رہا ہوں تو درخت کے پیچھے چھپ کر کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس کو قتل کر دوں اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس کو قتل مت کرو تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول اتنا میرا ہاتھ بھی کاٹ دی قتل کرنے کے لیے اور اتنا لوگ کو بھی قتل کیا لیکن دل کی وجہ سے درخت کے پیچھے چھپ کے اسلام اعلان کر دی تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس کو قتل مت کرو تو کہہ لگے اللہ کے رسول اگر میں قتل کر دیتا تو, تو اللہ کے رسول س فرماتے فرمانے لگے کہ اگر آپ قتل کر دو گے تو تمہاری حالت وہ ہوگی جس حالت پہ وہ تھا اسلام سے پہلے یعنی تمہارے خون حلال ہو جائے گا اور تم کو قتل کرنا چاہیے اسلام کے مد نظر کے کی کیونکہ مسلمان ہو گئے اور یہ بخاری مسلم ہے دیکھئے اسلامی کتنا سختی ہے اور آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں ادنا بات پہ کسی کو مرتد کر دی اور خاص کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھ لو جو لوگ اسلام جہاد کے ناحیت سے جو ہم لوگ شام میں دیکھتے ہیں یا عراق میں دیکھتے ہیں اگر چلّہ نام لے کر اور بہت سے مسلمان ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں مجاہد ہے کیا مجاہد ہے جو اسلام کے توہین کرتا ہے وہ صحیح ان کی نیت اچھی ہے لیکن بار بار بتایا گیا کہ نیت صرف کافی نہیں عمل بھی صحیح ہونا چاہیے یہ لوگ جو عوام کو جمع کر دیتے ہیں یا جمع کر کے قتل کر دیتے کیونکہ وہ لوگ میرے خلاف لڑائی کی ہے یہ کس بنا پر قتل کر رہے ہیں کیسے آپ کو ہو گے کہ لوگ مرتد ہیں کیا وہ اگر آپ کے خلاف اگر آپ بھی مومن ہو آپ کے خلاف کوئی تلوار اٹھا دے تو فوراً اس کو مرتد کہیں گے نہیں ہو سکتی عوام ہے جاہل ہے ان کے پاس علم نہیں ہے تو اس طرح اسلام میں ردت ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اس سے بچیں نہ کہ ہم لوگ سیکھیں ہم لوگ اس سے بچیں اور ہم لوگ ایسے افعال سے ہم لوگ کو دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر انسان کسی کو مرتد کہہ دیتا ہے تو اس کا بڑا جرم ہے کافر کہنا ایک آسان کم نہیں کام का, का, نہیں ہے علما کہتے ہیں کہ کسی کافر کو مسلمان کہنا اللہ کے نزدیک ہزار بار آسان ہے کہ ہم لوگ کسی مسلمان کو کافر کہیں یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ تو بڑا جرم ہے اور اس سے بہتر یہ کہ انسان کسی کافر کو الٹا مسلمان کہیں آپ کسی کافر کو دیکھو گے اگر کوئی کہے مسلمان ہے تو خراب غلط کام ہے لیکن اس سے بڑھ کر کیا کہ کسی مسلمان کو اسلام سے خارج ہونا کرنا اس کسی مسلمان کو ردت یا مرتد کہنا کیوں جرم ہے اس کے تی, کئی سبب ہیں لیکن اس کے تین اہم سبب ہیں سب سے پہلے اس میں علما کہتے ہیں کہ اس میں اللہ پر افترا ہے اللہ پر افترا پردازی ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی پر جھوٹ باندھنا یہ یہ ہے کیونکہ انسان جب کہتا ہے کہ فلاں آدمی کافر ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ اللہ کے نزدیک کافر ہو گئے اور اللہ کے ہاں مسلمان نہیں تو اس طرح کہنا آسان نہیں ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ کے من نزدیک یہ کافر ہے کہ مسلم اسی لیے انسان کہنا یہ پناہ آدمی کافر ہے اللہ کے اگر خود کہہ کے میں کافر ہوں یا خود بالکل ظاہر پہل کر دے جو جس میں کوئی شک نہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان صرف شک کی وجہ سے یا کوئی چھوٹی بات کی وجہ سے میں اس کو کافر کہوں تو اس طرح کہنا بتائے کہ اللہ کے حق میں ایک کیا ہے جرم ہے کہ انسان اللہ کے اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور اس طرح طرح کر رہا ہے اور دوسری بات یہ کسی مسلمان انسان پر بھی ظلم کر رہا ہے اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہیں گے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے کیونکہ اگر آپ کافر اگر اس کو کہو گے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے مطلب کہ وہ جہنمی ہے اس کے مطلب وہ مسلمان کو اس کو مسلمان کے اس جو حقوق ہوتا اس کو نہیں دینا چاہیے اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی اس سے تلاک لینی چاہیے اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ کیا وارث یعنی کوئی اس کا کو وارث مسلمانوں میں نہیں بنے گا اور اور اس کے احکامات ہیں اس لیے یہ سوچ کے کہنا چاہیے اور یہ ظلم ہے اور اسی طرح تیسری بات یہ کہ اگر کوئی انسان کسی کو کافر کہتا ہے تو صرف اللہ اور اس آدمی پر ظلم نہیں کر رہا بلکہ اپنے نفس بھی کر رہا کیونکہ اللہ کے کی رسول اسلم بخاری مسلم حدیث ایک نمر کے حدیث ہے رجا ہو فقدہ ابھی ہی ابھی اہاد ہوما کہ اگر کوئی انسان اپنے بھائی یعنی میں مسلمان بھائی تو کافر کہہ دیا تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کافر ہو گئے دوسری بات میں آتا ہے ان کا نہ کم اوقال اللہ عليه کہ اگر وہ صحیح کہا تو سامنے والا کافر ہے تو صحیح کافر ہے یا تو اگر وہ کافر اللہ کے یہاں صحیح نہیں تو وہ بات لوٹ آتی تو خود کافر بن جاتا ہے اور یہ بتا کے کفر اصغر ہے کہ کسی کو کافر کہنا کفر اصغر اور کفر اکبر تک انسان پہنچ سکتا ہے تو اسی لیے کسی کو کافر کہنا اللہ کے رسول فرماتے کافر کہنے والے شخص اگر غلط کہہ رہا ہے تو بھی یہ کفر اس پر لوٹائے گی تو اللہ کے نزدیک خود ہی انسان کافر بن جاتا ہے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے یعنی کفر کے کام ہی یہ کسی مسلمان کو کافر کہنا ہے کفر کے کام اس لیے اس سے بچنا چاہیے لیکن علما اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کافر کہنا تو شروع ہونا چاہیے ایسے آسان نہیں ہے تو کوئی کہیں گے مجھے پتا, مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں تھا اکثر لوگ جب اس طرح کہتے ہیں سمجھانے کے بعد کیا کہتے ہیں یار مجھے پتا نہیں تھا میں نے سے کہہ دیے لوگ کہتے تھے تو ہم بھی کہیں گے نہیں اسی لیے یہ فن اور یہ چیز یہ علماء کے ہاتھ میں وہ علماء جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ کے فیصلے اسی لیے کسی کے مسئلہ اگر آپ کسی بندے کو دیکھو کس طرح کر رہا ہے تو آپ فوراں اس کے حق میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہہ سکتے ہو کہ ہاں تم نے کفر کے کام کی ہے شرک کے کام کی ہے لیکن تم کافر تم مشرک تم منافق یہ کہنا بالکل غلط ہے بلکہ شروط کے ساتھ ہونا چاہیے اس لئے علماء راسخین جو ہوتے ہیں ایسے لوگ کو پکڑتے ہیں پھر انوں پر حجت قائم کرتے ہیں اور حجت کس طرح قائم کیا جاتا ہے اس کے کئی طریقہ ہے سب سے پہلے یعنی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بندے پر کفر کے اعلان ہے کفر کاتل مرتد کہنے سے پہلے دو اہم بات پر دیکھنا دو اہم بات کی احمد دینی چاہیے اگر کوئی انسان کفر کے کام کی مثال کے طور پر کسی نے قرآن پر مذاق پرائی یا کسی نے غیر اللہ کے لیے سجدہ کی ہے یا کسی نے غیر اللہ کے لیے چادر چڑھائی یا طواف کی ہے یا کسی نے کسی صحابی کو گالی دی ہے حضرت علی یا حضرت فاطمہ یا حضرت یہ حضرت عائشہ کو گالی دینا ہی بھی کفر کے کام ہے صحابہ رام کا صحیح ہے کہ کفر کرنا گالی دینا فحاشی کے ساتھ ہی کفر کے کام ہے تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو پھر فوراً وہ اس کو نہیں کہیں گے کافر دو بات میں دیکھا جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ اس نے جو یہ فعل کی ہے کیا قرآن و سنت میں اس کو کفر کہا گیا کہ نہیں یہ پہلی بات ہے یعنی کبھی کبھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر لوگ فوراً اس کو کافر کہتے نہیں آپ پہلے دیکھو کہ اس کا جرم جو اس نے کی کہ کیا اسلام قرآن سنت اس کو کفر کہاں گیا کہ نہیں کہا گیا جیسا کہ مثال دی ہے کہ کبھی کبھی انسان روزہ بھی چھوڑ دیتا لوگ آج کل اگر نماز چھوڑ دے تو کوئی پرواہ نہیں اگر روزہ چھوڑ وہ روزہ بھی چھوڑتا حالانکہ یہ لوگ جاہل لوگ نہیں جانتے کہ نماز کو چھوڑنا یہ بڑا جرم ہے اور روزہ کو چھوڑنا بھی بڑا جرم ہے لیکن نماز کو چھوڑنے سے بھی کم بہت کم ہے اسی لیے اگر کوئی روزہ چھوڑتا تو اس کو ہم کا کہہ سکتے ہیں پہلی بات یہ دیکھنا کیا قرآن اور سنت میں روزہ چھوڑنے والے شخص کو کفر کافر کہا گے نہیں کہا گیا تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے پہلے اس لیے کہتے دو بات پہ دیکھنا چاہے پہلے دیکھنا کہ اس کا جرم کیا وہ کفر اس کو کہا گے قرآن اور سنت میں اس کو کفر کہا گے یا اس کو جرم کہا گئے پس کہ نہیں کہا گے تو اس کو کافی نہیں کہہ سکتے ہیں. دوسری بات اگر وہ کہہ دیتا ہے کفر کے کام کرتی ہے مان لے کہ یہ کفر کے کام اس کو کہا گیا ہے. تو پھر شروط کام کرنا ہے یہ کون سے شروط ہے سب سے پہلا شرط یہ ہے دیکھنا ہے کہ اس نے کفر کی کام کی یہ جو کام مثال کے طور پر کوئی غلط کام کی ہے دیکھنا کہ یہ غلطی اسلام قرآن و سنت میں اس کو فسٹ کہا گیا یعنی کفر نہیں یا اس کو کفر کہا گیا اگر کفر کہا گیا تو باقی شروع دیکھنا ہے سب سے پہلے شرط دیکھیں گے اس کو لانے کے بعد جیسا مثال کے طور پر اس نے کیے تو اس کو لائیں گے پہلے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جو کام کی ہے یا فعل جو کی ہے کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کفر ہے اگر کہتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو پھر اس کو بتائیں گے نصیحت دیں گے سمجھائیں گے کہ توبہ کر لو استغفار کر لو یہ تم نے اس طرح کی ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ کفر کی بات ہے جیسا کہ اگر کوئی انسان آ کے قرآن جیسا کہ نماز میں آ کے کچھ ہلکی سے مذاق اڑا دی اور ایسے جگہ میں رہتا ہے جہاں جہالت زیادہ پھیلی تو کہیں گے تم نے جماعت میں یا مسلمانوں پہ یا اسلام یا جوزے پہ مذاق اڑائی کیا تم کو پتہ نہیں کہ کفر کے کام ہے کہتے نہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ خلاص معاملہ ختم ہو ہوگا اس کو سمجھائیں گے توبہ کروائیں گے اور معاملہ ختم اور اس طرح نہ کرے لیکن اگر آئندہ پھر کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جاہل نہیں تھا تو پہلے دیکھیں گے کہ جاہل ہے کہ عالم ہے کیونکہ علم یہ ضروری ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میں مشاق اور رسول ہے کہ جو اللہ کے رسول کی مشاق مخالفت کرتا ہے من <الْحُدَى> یعنی ہدا ظاہر ہونے کے بعد ہی مخالفت کرتا ہے تو اللہ یہاں دھمکی دی ہے آگے تو ماتنم اور جہنم اس کو داخل کریں گے لیکن اگر نہیں طبعین ہوا نہیں پتا تھا تو اس کو بتایا جائے گا دلیل ایک بے مثال دیتا ہوں صحاب کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فتح مکہ کا مکہ کو پتہ کیا گیا آٹھ ہجری میں تو اللہ کے رسول مکے میں تقریباً ایک مہینہ تھے تو مکہ سے اللہ کے رسول حنین کے طرف نکلے پائف کے طرف جہاد کرنے کے لیے اب جب اللہ کے رسول آگے نکلے تو مکہ جو ابھی نئے مسلمان تھے کیا کہنے لگے اجالا اجالا ذات ووات کا, کا مالوات یعنی ایک درخت تھی اور اس میں کفار مکہ اسلام سے پہلے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے تلوارے اس میں لٹکاتے تھے کہ لٹکانے کے بعد اس کے بعد اگر نکالیں گے تو اس میں برکت ہوگی لڑائی میں مضبوطی ہوگی کیونکہ یہ برکت ہو شرک ہے یہ کسی درخت پر یہ, یہ اس طرح برکت حاصل کرنا تو یہ شرک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا مکہ والی جو نئے مسلمان کے لک ہم لوگ نے بھی اس درخت سے رکھیے ہم لوگ بھی اس طرح برکت حاصل کریں تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر انہیں سنن اللہ اکبر کی وہی تم لوگ وہی بات کہی جو موسا علیہ صلاحت وسلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم لوگ کے لیے ایک بچڑا رکھو جس طرح ہم لوگ کے لئے پاس بچڑے ہیں عبادت کرنے کے لیے پھر اللہ کے رسول نہیں کہا کہ تم لوگ کافر ہو گئے جاہل ہے تو اللہ کے رسول بتا دی کہ تم لوگ وہی بات کہیں اور یہ غلط ہے تو اس لیے علم ان کو سکھانا چاہیے کوئی کرتا ہے تو اس کو پہلے دیکھ لو کہ عالم ہے کہ نہیں دوسرا شرط یہ ہے ان یعنی عمد جان بوجھ کے کرتا ہے اگر دیکھ لے کہ کوئی شرک غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہا اس کو لایا گیا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ خیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا کفر ہے بس بہت سے لوگ نہیں جانتے ہم لوگ کے ملک میں اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں اور اللہ سے میں دعا عام ہوں لیکن اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے یہ چاہل انسان ہے تو اس کو فوراً ہم نہیں کہیں گے تم مشرق کافر تمہارے گردم مار دو نہیں اس کو عالم اگر وہ کہتے ہاں مجھے پتا شرک ہے تو آگے دیکھا جائے گا کہ آپ کیوں کرتے ہو تو دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے جان مجھ کے نہیں کر رہا کوئی مجبوری ہے یا بےقوفی میں کر رہا ہے جیسا کہ آمد کوئی مکرو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہم لوگ کے ملک میں اگر کوئی سدھر جائے صحیح عقیدے پہ آ جائے تو پورے خاندان بہت جگہ میں اس کو گھیر لیتے ہیں اس کو مارتے ہیں طلاق کروا دیتے ہیں بچے سے الگ کر دیتے ہیں صحیح کہ نہیں گاؤں نہ سے بھی نکال دیتے ہیں تو یہ بندہ ہو سکتا ہے مجبور ہے ہو سکتا ہے سفر سے آئے تو زبردستی گھر والوں کھلے گی اور یہ کمزور ہے بول نہیں پاتا ہے بولے گا یا کہے گا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی کوئی نے کوئی غلط کاروائی کریں گے قتل کر دیں گے تو مجبور ہو کے تھے تو اسی لیے دیکھا جائے گا کہ وہ جان بوجھ کے ہو سکتا ہے مجبور ہے یا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے وہ مجمون ہے کبھی ہوتا ہے کہ انسان پاگل ہوتا ہے اور پاگل کبھی صحیح تھا پاگل وہی کام کر رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں یا تو اخلاق اخلاق اس کے دماغ بند ہو گیا جیسے کہ خوشی میں یا تو غصے میں کوئی ایسے دیتا ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ جب زیادہ غصہ ہوتے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ دیکھو کہ گسے میں ہر چیز پھینکنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میز میں کچھ قرآن رکھا ہوا تو گسے میں آ کے اس کو پٹک دیتا ہے تو یہ قرآن کو گرا دیا قرآن کو توہین کی ہے کپر کے کام ہے کہ نہیں وہ جان بوجھ کے کی نہیں کیے عالم نہیں جانتا ہے کہ قرآن کو پھینکنا کفر ہے لیکن اس وقت جب کرنے لگا تو اس کو ہوش نہیں تھا تو اس لیے فوراً اس کو کافر نہیں کہیں گے اس سے پوچھیں گے کہ تم نے جب یہ کام کی کیوں کی اگر کہتا میں نے نہیں کی ہے مجھے یاد نہیں ہے یا ہو سکتا میں نے کی, کی کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا مجھے یہ خیال تھا کہ قرآن نہیں کچھ اور کتاب ہے تو اس لیے فوراً اس طرح تو یہ کہنا کوافر, یہ نہیں اس کے لیے شروع ہے تو اسی لیے عالم ہونا چاہیے عامی جان بوجھ کے نہ وہ پاگل ہے نہ وہ, نہ وہ. مکرہ ہے یعنی زبردست زبردس کی کیا گیا ہے نہ اس کے دماغ بند ہے کبھی کبھی اس خوشی میں کہہ دیتا ہے کپری یا کلیمہ کہ نہیں اللہ کے رسول ایک مثال دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول اس آدمی سے زیادہ کون آدمی ہے اللہ کے رسول ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی جیسا کہ سفر میں جا رہا تھا اس کے پاس ایک اٹھنی ہے پہ اس کے ساری چیزیں ہیں کھانے پینے اور ہر چیز کے سامان ہیں اور کسی صحرا پر یعنی رگستان کسی صحرا پہ چڑھ رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ آ کے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے جب آگ کھلتی تو دیکھتا اونٹنی غائب ہے حالانکہ اس پر کھانا پینا سب کچھ ہے اب وہ بدنا تلاشا چار طرف ڈھونڈتا ہے کہاں گئی یہ اونٹنی اس کو نہیں ملتی ہے پھر اس کے بعد آ کے مایوس ہو کے لیٹ جاتا اپنی جگہ پہ کہ اب موت کو میں انتظار کر رہا ہوں کہیں بھی دور نہیں جا سکتا کہ کچھ نہیں ہے اب موت کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے لیکن کچھ دیر بعد اچانک دیکھا اونٹنی آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ عبدندہ یعنی مسلمان بندہ اتنا ہی خوش ہوتا اتنا خوش کہ اللہ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے اللہم انت عبدي وانا ربك کہلا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں یہ کفر کی کام ہے کہ نہیں استغفر کام ہے انسان کو کیا کہنا چاہیے اللهم انت ربي وانا عبدك کہلا تم تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں لیکن الٹا کہنا کہ کفر کے کام تو اللہ کے رسول کا کہا تو شدت الفرح اتنا خوش ہو گئے کہ وہ یہ کفری کلمہ کلیمہ کہہ دے بھول گئے تو کتنا اس کی خوشی آپ تصور کرو کتنا خوشی تھی تو اللہ فرماتے اللہ کے رسول کہ اللہ جب بندہ توبہ کرتا تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس لیے توبہ کرنا چاہیے اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتے ہو کرنا چاہیے تو اللہ صفحان لیکن اللہ سفان اور تعالیٰ کے نہ کوئی غلطی ہوتی نہ کچھ تو اللہ کی یہ اللہ کو مثال دی کہ خوشی اتنا تصور کرو کہ اللہ اس سے زیادہ بھی خوش ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نہیں کہا کہ وہ بندہ کافر ہو گئے کہا کہ وہ معذور ہیں کیونکہ خوشی کی وجہ سے کفری کلمہ کہہ دی تو ہو سکتا ہے کبھی انسان یہ دیکھنا چاہے کہ تم نے یہ یہ لفظ کیوں کہا تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے اسی طرح حدیث میں آتا ہے علم کے جو دلیل ہے حدیث ماتا اللہ کا رسول بنی اسرائیل کے ایک مثال دی کہ ایک آدمی تھا مسلمان تھا لیکن وہ بہت ساری برائیاں کی تھی اب وہ مرنے کے وقت اس کو دل میں خوف آ اتنی خوف اتنا زیادہ خوف کہ اپنے بچوں کو جمع کی کہنے لگے دیکھو اگر ہم مر جائیں گے تو ایسے کرو مجھے جلا دو اور جلانے کے بعد میرے جب مکمل بدن جل جائے گا تو میری جو لاش ہے راکھ جب بن جائے گا تو اس کو پانی میں پھینک دو اور الگ الگ جگہ میں پھینک دو تاکہ یعنی بالکل غائب ہو جائے اس کے دل میں کیا تھا یہ جہالت تھی سمجھتا تھا مسلمان تو تھا لیکن جہالت خوف کے وجہ سے اس نے کیا کی یہ کفریہ عمل کی سمجھتے تھے کہ ہمیں جلانے کے بعد چاروں طرف پھینکنے کے بعد اللہ ہمیں جمع نہیں کریں گے نہیں کر سکیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے جب اللہ سبحانہ و تعالی و قیامت کی یعنی قیامت سے پہلے اللہ ان کو بلائے اور کہنے تم نے یہ کام کیوں کی ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول خوف کے وجہ سے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس اس گناہ معاف کر دی تو یہ مسلمان تھا لیکن ایسے کام کی ہیں اللہ پر شک نہیں کر رہے حقیقت میں لیکن اس سے خوف کرنے لگے کہ سمجھ نہیں پائے کیا کرنا ہے تو کبھی اسی لیے ردت فوراً کسی کو مرتد کہنا توقف کرنا چاہیے کسی مسلمان ہو گئے تو دیکھنا تو عالم ہے تو اسے شرف عامد جان بوجھ کے کی کہ مجبوری کسی مجبوری کسی نے مجبوری کی یا خود بخود بےقوفی میں یا جہالت میں یا لا علمی میں کی ہے تیسرا شرط یہ ہے کہ اگر متول نہ ہو متول یعنی اسی کے پاس کوئی شبہ نہیں ہے اگر اسی کے پاس کوئی شبہ ہے تو پھر یہ شبہ دور کرنا چاہیے اور اگر اس کے پاس شبہ نہیں ہے تو پھر اس کو یہاں کہہ سکتے ہیں مثال میں دیتا ہوں یہ لوگ جو دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ لگاتے ہیں یا کسی پیر کے وسیلہ لگاتے ہیں کہیں گے یہ کفر کے کام یہ غلط شرک کے کام ہے لیکن اگر یہ بندہ جو جاہل ہوتا ہے اسے اس کو بلاؤ کیوں؟ تم نے یہ کام کیوں کی کہنے, لگے کہنے لگتا کہ پلا عالم نے ہم کو یہی بتایا پورے قرآن کے آیات حدیث غلط حدیث جو بنا کی ہے پوری بتا دی اور مجھے پتہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بات صحیح ہے تو میں نے اس طرح کی ہے تو اس آدمی کو مرتب نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کفر کے کام کی ہے یعنی دنیا میں اس کو کافر مرتب نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم کافر ہو تمہاری گردن تمہاری ذبی تمہاری یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں ہے کہیں گے یہ جاہل ہے اسی لیے اس کو اب سکھانا چاہیے ہم لوگ کے ملک میں اکثر لوگ اس طرح ہیں اکثر لوگ جو درگاہ میں جاتے ہیں تواز کرتے ہیں اکثر لوگ جہالت والے ہیں ہم لوگ بھی اتنا کمفرم نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں یہ, یہ لوگ پکا مشرک ہیں کہیں گے اللہ سبحانہ و کو پتا ہے اسی لیے کہیں نہیں آتا کہ علما کہتے کہ ایسے لوگ جو جاہل عوام لو کی انہوں کو مسلمان لوگ مسلمانوں کو قبرستان میں تدفین نہ کرو جنانہ نہ پڑھو زکات نہ دو کبھی نہیں کہتے ہیں بلکہ جیسا کہ دیکھا کہ پاکستان میں انڈیا میں کہیں بھی زلزلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھو گے سعودیہ سے اور یہاں سے بھی سارے چندہ جاتا ہے کبھی نہیں کہتے نہیں یہ تو مشرک تھا کہیں گے پھر کیونکہ یہ جہالت ہے تو اسی لیے جو جاہل ہوتا ہے یا جو متول ہوتا ہے یعنی صبح کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کو مرتدنی کر سکتا اگرچہ کام تو کہیں گے تمہارا غلط ہے تم کو رکھنا دور رہنا چاہیے سمجھائیں گے لیکن مرتد کے لفظ کہنا کافر کہنا یہ آسان بات نہیں ہے بات سمجھ میں آئے کہ نہیں یہی سروپ ہے اور یہی یعنی خلاصہ ہی ہوا کہ اگر کوئی انسان کفر کے کام کرتا ہے کہیں گے تمہارا کفر عمل کافروں کے عمل ہے ردت کے عمل ہے اس سے انسان مرتد ہوتا ہے لیکن تم اس آدمی کو لائیں گے پہلے مرتد نہیں کہیں گے اس پر حجت کام کریں گے پہلے اس کو بتائیں گے پوچھیں گے کہ تمہیں پتا تھا کہ نہیں پتا ہے تو توبہ کر لو استغبار کر لو نہیں پتا تھا تو پھر بھی استغفار کرو لیکن اگر وہ عالم ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کوئی جان بوجھ کے کی کسی مجبوری میں بیوی زبردستی کروا رہی ہے گھر والے زبردستی کر رہے ہیں وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئے اتنے ہی بیمار کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسی جگہ میں جا کے سب پٹک دیا نہیں کہیں بھی درگاہ میں چلے گئے اور مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کو سمجھائیں غلط ہے ایسے مجبوری بھی, بھی نہیں کرنا چاہیے اور جو لیکن جو خوشی سے جاتا تو اس کا فرق اور یہ دونوں میں فرق ہے اور تیسرے دیکھیں گے تعاون ہے یعنی کسی شبہ ہے اگر شبح نہیں ہے تو پھر واضح کر دیں گے اور اس کو سمجھائیں گے اللہ فرماتے <تصفح> فیما یعنی عام جو آئے تصور میں کہ جو تم لوگ جو غلطی سے کرتے ہو اللہ اس میں جنا یعنی اس میں مذمت اللہ وسلم یعنی گناہ نہیں کرتے والا کماتے جو جان بوجھ کے کرتے وہی وہ ہے تو اسی لیے علماء یہ شروع پر اب آج کبھی ہم لوگ ایسے لوگ کو دیکھتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں بلکہ لوگ آج کے نہیں سمجھ پاتے ہیں کسی آدمی کو دیکھا کہ غلط کام کر رہا ہے کفر کے کام تو فورا حملہ کرنے لگتے ہیں کہ یہاں کے حکومت وہاں کے حکومت اس کو کیوں قتل نہیں کرتے ہیں یہ تو مرتد ہو گئے میرے سامنے ہی کام کی کہیں گے اس طرح نہیں کہ تو آپ فیصلہ کرو فوراً قتل کرو اس کے لیے کئی دن تک اس کے ساتھ بیٹھنا ہے سمجھانا ہے اس کو کیوں اسلام اصل قتل نہیں کرنا ہے. اسلام میں جو اصل بات ہے کہ اسلام کو شائع کرنا ہے اور جو دیکھا جاتا ہے جیسا کہ کہیں بھی جہاد کے نام سے عوام کو آج ہی پکڑے آج ہی قتل کر دیا کیوں اس طرح یہ تھوڑی ہے یہ ردت اس طرح کہنا یا کوئی انسان کسی پر ناراض ہوگا فوراً کہتے کہ کافر ہوگے تو مرتد ہوگے مولانا آپ دیکھو گے کچھ علماء بھی کسی جاہل سے بات چیت پھنسی بات چیت آپس میں ہو گئے تو فوراً کہتے کہ مرتد ہے تو اس طرح نہیں علما اس لیے جہالت اور جاہلوں کو دیکھنا چاہیے میں نے مثالیں دی ہیں بات تو لمبی ہوگی لیکن یہ علماء کی یہ طریقہ ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر ردت ثابت ہوگے تو کون حکم دے گا کون فیصلہ کرے گا کہ مرتد ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں آج کل کوئی ہر ایک کے دخل نہیں ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی آدمی ہر ہر دیکھا جائے گا اگر مسلم حکم ہے حکومت ہے تو اس میں ذمہ دار حاکم ہے جو مسلمانوں کے حاکم ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہے خود کرے یا تو اپنے نائب کسی کو رکھے جیسا کہ آج کل نائب جیسا کہ جج ہے وزارت عدل ہے یا کوئی بھی جج ہے قاضی ہے ہائی کورٹ ہے یہ لوگ فیصلہ کریں گے اسی لیے اگر کسی پر کوئی ایسی حرکت ہو گئی تو آپ پر فرض یہ کہ اس کی بات وہاں تک پہنچا دو اور آج کل یہاں بھی اس ملک میں الحمدللہ سنے جاتا ہے آپ کہیں بھی پیش کرو تو اس کو بلائیں گے تحقیق کریں گے ہو سکتا ہے بہت سے کبھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہیں جا کے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کی ہے یا میں نے غلطی میں اس طرح کہہ دی لیکن وہ سمجھ نہیں پایا تو اسی لیے فیصلہ ہو نہ ہو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو سمجھاؤ نہیں ہوتا تو آپ اس کی شکایت کرو لیکن اگر مسلمان ملک نہیں ہے تو مسلمانوں کے درمیان کوئی کمیٹی ہونی چاہیے کوئی کمیٹی آپس میں اتفاق کر لے اور کتاب و سنت کی روشنی پہ کرے آپ دیکھو گے بہت جگہ میں کمیٹی تو ہے لیکن وہ لوگ بھی جلدی میں کسی کو کافر کہتے ہیں کسی کو گردن دبا دیے کسی کو پتہ نہیں کیا ادنا جرم سے اس کو جلا دیتے نہیں یہاں سے وہ کمیٹی وہ کتاب سنت پر انوں کو عمل کرنا چاہیے تو یہ بتایا گا کہ کون ردر کے فیصلہ کرے گا حاکم حاکم کے جو نائب علماء ہوتے ہیں یہ چیز یہ ساری دلیل کو اور یہ ساری باتیں سامنے لائیں گے پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کے لیے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مرتد ہے کہ مرتد نہیں ہے اس لیے بجل بازی نہیں کرنا بلکہ صبر کام کرنا چاہیے لیکن یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اگر میں اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کبھی ہم لوگ کمپنی میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ کفر کے کام کر رہا ہے جیسا کہ اسلام کی توہین کر رہا ہے اسلام کو گالی دے رہا گھروں میں کبھی کبھی والدین اس طرح کرتے کہ نہیں بہت سے ایک آدمی جیسے دو ہفتہ پہلے میرے پاس آئے کہنے میرے والد ہمیشہ اللہ کلٹا سیدھا کہتا ہے تو اس کو کہاں شکایت کرے دل نہیں کہتا کیسے کہ شکایت کریں گے کل شکایت کریں گے تو مصیبت سارے میرے سر پہ آئے گی تو میں کیا کروں تو اس لیے اس کے بھی الگ حالات ہیں یہاں اگر کوئی انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ کفر کے کام کرتا ہے تو آپ کے کی کیا فرض ہے پہلے فرض ہے کہ آپ اس کو سمجھاؤ آپ نے دیکھا کوئی اسلام کو مذاق رہا ہے یا کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فعل پہ تنقید کر رہا جیسا کہ ہوتے ہیں کسی آدمی سے پوچھ بتاؤ کہ اللہ کے رسول یہ عمل کی تو مذاق اڑانے لگتے ہیں ہاں تم لوگ یہ کہو گے تم لوگ کو پسند ہے یا اس طرح تو اس طرح غلط ہی تو کہیں گے یہ غلط ہی اسلام کو اس طرف اس طرح, طرح, طرح مذاق نہیں اڑانا چاہیے یہ کفر کے کام ہے لیکن اگر نہیں سمجھتا تو پھر اس مرانے اگر کوئی حکومت ہے کوئی کمیٹی تو اس کی شکایت کرو اگر اس کی شکایت کرنے کے بعد اس کو بلائے نہیں بلائے گئے جیسے کہ ہوتا کبھی اس شکایت کرتا تو وہ لوگ بھی پوچھے کون یار دماغ خراب کرے گا چھوڑ دو ہاں اس کو سمجھا دو چھوڑ, چھوڑ دیتے ہیں یا تو اس کو لایا گیا ہے اور اس کو جیسا کہ اس کو سمجھایا گیا ہے حجت قائم کی گئی ہے اور وہ وہاں جھوٹ بول دی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کفر کے کام کیے ہیں اور توبہ نہیں کی تو کیا کرنا آپ کو پھر اس کے بعد آپ ذاتی معاملات میں اس سے الگ ہو جاؤ ہوتا ہے کہ نہیں اور یہ خاص کر بہت ہی یہ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پکڑے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے نہیں اگر مثال کے طور پر آپ کے پڑوس اسلام کی توہین کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے اور اپنی شکایت کی کچھ فائدہ نہیں ہوا کوئی بھی کاروائی بلکہ جا کے جھوٹ بول کے آگے واپس آگے جان چھوڑا دی تو کیا کرو گے تو آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے لیے بائی نوازے ہیں تو آپ اس سے تعلقات ختم کر لو اور اگر وہ زبا کرتا ہے کوئی چیز تو اس کے ذبح مت کھاؤ اگر وہ آپ کی جیسا کہ اگر وہ آپ کے داماد ہے تو اپنے بیٹی کو لے لو اور اگر بیوی جانتی کہ شوہر اللہ کو گالی دیتا ہے, کفر کے کام کرتا ہے تو بیوی اپنے چھو سے طاقت رکھ لے اور شوہر کو الگ کر دے اسے الگ کرنا چاہیے دونوں میں اگر ذاتی معاملات ہیں اس کو ہم لوگ عام نہیں کہتے کہ مرتد قتل کرو کہیں گے تمہیں تمہاری ردت اور تمہارے کفر کے عمل تم سے ثابت ہوگئے اور تم تو بنی کیے ہیں کوئی ثابت نہیں کر سکے لیکن میں میرے نزدیک ثابت ہے اس لیے آپ اس سے تعاملات میں بچو یا جیسا کہ میں نے بتایا اگر ذبح کرتا تو اس کے ذبی مت کھاؤ اگر وہ مثال کے طور پر آپ کے والد ہیں جیسا کہ اس نے شکایت کی ہے تو اگر خدا وہ اسی حالت میں مرتا ہے تو اس کی معاش سے آپ مت لو اگر وہ آپ کے جیسا کہ بیوی ایسے کر رہی ہے تو بیوی کو الگ کر دو اگر توبہ نہیں کرتی ہے اگر شوہر ہے تو شوہر بھی بیوی اپنے شوہر کو دور کر دے اس طرح یہ ذاتی تکار روای لیکن عوام کو باقی لوگ پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس سے دور رہو اب اللہ سبحان و تعالی میں نے نصیحت دی ہے شکایت کی ہے اب باقی رہے گا کہ ہم اس سے پرہیز ہی کریں تاکہ کیونکہ ہم سے یعنی اس سے اس کے معاملات میں میرے بات ثابت ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں تو اسی لیے فرق ہے عام حکم میں اور جو ذاتی مسائل پہ یہ ہوتا ہے اور اس طرح چھوڑنا چاہیے اگر وہ توبہ نہیں کرتا لیکن جب بھی وہ توبہ کر لے اگر وہ کہتا ہے نہیں میں توبہ کر لیا ہو وہ بات میں نے کہی غلطی ہے لا اللہ پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو دوبارہ آپ کے نزدیک پھر تعاملات اچھی کرو لیکن اگر نہیں کرتا تو یہ مثال جیسے دیکھا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پڑوس درگاہوں میں جاتا ہے شرک کے کام کرتا ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ نہیں سمجھتا ہے کرتا ہے تو اگر وہ زبا کرتا تو اس کے ذبح ہمت کھاؤ اگر وہ کوئی چیز اگر وہ کہتا کہ اپنے بیٹی رشتے کے لیے بھیجتا ہے جیسے کہ ہم لوگ لالچ میں کروا دیتے شادی کہیں گے نہیں تم شرک کرتے تم مسلمانی شادی میری بیٹی سے کبھی نہیں ہوگی یا کوئی کرنا چاہتا ہے متوحد توحید والا اس کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے اور لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ لوگ مرتد نہیں کہیں گے کہ لوگ مرتد لیکن کہیں گے وہ لوگ کفر کے کام کر رہے ہیں اس سے توبہ نہیں کر رہے تو دونوں میں فرق ہے اور اپنے ذاتی معاملہ اس سے بچانا چاہیے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی پر ردت ثابت ہو ہوگئے اور حاکم اس کو پکڑ لیے یعنی حکومت کے نزدیک علماء کے نزدیک ثابت ہوگے کہ مرتب ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے فوراً قتل کریں گے نہیں سب سے پہلے کیا ہے اس کو تین دن تک توبہ کرائیں گے یعنی اگر کوئی انسان اللہ پر گالی دیتا اللہ کو گالی اللہ کا رسول کرتا, تو کرتا دیکھیے کچھ ایسے گناہ ہے جس کا توبہ نہیں ہے. آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ جادو ہے اگر کوئی جادوگر ہوتا ہے یا کوئی اللہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے کھلے عام گالی دیتا ہے واضح الفاظ سے گالی دیتا ہے یا کوئی اللہ عبحان و تعلق قرآن توہین کرتا ہے اللہ کے رسول کے اگر وہ توبہ بھی کرتا تو اس کو قتل ہر حال میں کرنا چاہیے یہ کیونکہ یہ اللہ کے حق ہم لوگ کے اجازت نہیں ہے صحیح ہے ہی ہے علماء میں اختلاف ہے لیکن صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کو گالی دینے والا شخص یہ اللہ کے رسول کے حق واللہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو ہم لوگ پر فرض ہے کہ اللہ کے رسول کے حق لے لیں اگر وہ دل سے توبہ کیے تو اللہ کے ہم معاف اللہ کریں گے اور اگر توبہ نہیں کیے وہ جھوٹ بول رہا تو اللہ اس کو جہنم میں رہ جائیں گے اسی طرح علماء جادوگر کو کہتے ہیں اور زندگی کو کل اس سے پہلے درس میں بتایا کہ جو منافق یعنی اسلام مسلمان بنتا ہے لیکن دل میں اسلام اس کے بغض اور دل, دل میں اسلام کے پچھوکے سے اسلام کی عداوت کرتا ہے تو ایسے آدمی کے اگر پکڑا گیا اس میں تو توبہ نہیں ہے ہاں وہ توبہ کر لیں اللہ سے تو الگ بام ہے لیکن ہم لوگ اس کو توبہ کریں قبول کریں نہیں لیکن باقی جو گناہیں ہیں جیسے کہ اور کام ہے جو صرف کرنا اور اور باتیں جو اتنا نہیں پہنچتا ہے یعنی جو وہ پچھلے گناہوں کے اتنا نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس کو پکڑنے کے بعد تین دن تک توبہ کرانا ہے اور ہر روز اس کو سمجھائیں گے اس کے لیے دلیل پیش کریں گے مثال کے طور پر وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور جیسا کہ مکے کے علاوہ اور حج کرتا ہے اور حکومت کوئی اسلامی حکومت ہے تو اس کو لانے کے بعد حجت قائم کرنے کے بعد اگر وہ ساری چیز اس پر حجت قائم ہونے کے بعد پھر بھی کہ میں کروں گا تو پھر اس کے لئے تین دن تک مہلت دیں گے اور روز سمجھائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ دلیل یہ ہے یہ دلیل ہے یہ نہیں کرنا چاہیے حدیث میں دیکھ لو قرآن میں ہے لیکن اگر تین گزر تین دن گزر گیا اور نہیں توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد قتل کیا جائے گا اور قتل زیادہ تر قریب ہی اس کی گردن ماننا چاہیے اللہ کے کی رسو کیا دلیل ہو گئے اللہ کے رسول پرمت ممبد الوح کہ جو اپنے دین کو ان اسلام بدل لیتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے اس کو قتل کر دو اور اس کے علاوہ کئی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول خود ہی کئی لوگوں کو قتل کی جو مرتد ہو گئے فتح مکہ میں اللہ کے رسول جب مکہ کو فتح کی تو تقریباً دو تین لوگوں کو حکم دی کہ جہاں بھی ملے کو قتل کر دو اس میں سے ابی سرح وہ تو اسلام نے چھپک سے کہیں جا کے چھپ گئے پھر حضرت عثمان کے واسطے آئے اسلام نہ آئے اور کچھ اور دو تین آدمی تھے دو لوگ کو تقریباً ایک کو اسلام یعنی اللہ کے رسول کیا ہر حال میں قتل کرو وہ جب اللہ کے رسول مکہ کو فتح کی تو آ کے کہاں آیا کعبے کو پکڑ کے اس میں لٹک گئے کہ کعبے کے پناہ لے لی اور سمجھتے تھے کہ کعبے کے پناہ لے لوں گے تو قتل نہیں کریں گے اللہ کے رسول لیکن اللہ کے رسول نے اس کو قتل بھی کروا دیا اور صحابہ اکرام آ قتل کر دی تو مرتد کو قتل کیا جاتا ہے اسلام یہی فیصلہ کسی بھی طریقے سے قتل کرنا چاہیے اسلام لیکن یہاں جیسا کہ بتایا گیا حکم کس کے ہیں عوام کے نہیں ہم لوگ کے ملک میں جیسا کہ ہوتا ہے کوئی گالی دیا تو کسی نے گولی اڑا کسی کو قتل کر دیا بھاگے بھائی اس کے بدلے میں ختم نہیں ہوگی اس کے خاندان والے خاندان والے کو ماریں گے اور اس طرح ہوگا یہ کس کا پر فرض ہے جو حاکم میں وقت ہوتا ہے جو ذمہ دار ہے وہی ہے اور کسی کے نہیں ہے اگر کسی اس نے چھوڑ دی تو میرا حق نہیں بنتا کہ ہم قتل کریں غلط ہے یہ ان کے ان لوگ پر فرض ہے اگر وہ قتل کر دیا گیا ہے قتل کرنے سے پہلے تین دن میں اس کے سارے جائیداد پر کیا ہے یعنی اس کو جائیداد پر کیا کہتے ہیں اس کو یعنی لینا کیا کہنا ہاں بے دخل کریں گے جیسا کہ حجر کہتے ہیں منع کیا جائے گا کہ نہ وہ خرید فروخت کرے نہ اس کے مال و جائیداد نکلے حاکم وقت جو موجود ہے وہ اپنی گرفت میں لے لگا اگر وہ توبہ کر لیتا تو واپس کریں گے اگر توبہ نہیں کرتا ہے پھر یہ مال اس کا وارثوں کو نہیں دیں گے بلکہ کیا کریں گے یہ مال سارے بیت المال میں آگے مسلمان مسلمانوں کے لیے ہو جائے گا سارے مسلمانوں کے لیے وارث کہاں گئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَا يَرَثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنُ مؤمن, مؤمن کافر کے وارث نہیں ہوتا ہے نہ, وار, نہ کافر مؤمن کے وارث ہوتا ہے یعنی دین اگر مختلف ہے اسلام اور کفر میں تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے یا کوئی کرسچن مسلمان ہو جاتا ہے اگر اس کے والد مالدار ہیں اور والد مر جاتا ہے تو وہ وارث کبھی نہیں بنے گا اس کے لیے جائز دے کے پیسہ لے یہ تو نقصان ہے الٹا بھی اگر خود مرتا ہے تو وہ لوگ بھی وارث نہیں بنیں گے سارے مال اس کے اولاد لے لیں گے اگر ان کے ساتھ مسلمان ہوگے لیکن جو اور وارث کافر ہوتے ہیں وہ لوگ محروم ہوتے نہ کہ برابر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک حکم ہے اور اسی طرح جب قتل کر دیا جائے گا تو نہ اس کو غسل دیا جائے گا مسلمانوں کے ساتھ نہ اس کے لیے جنازہ مسلمان لوگ پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے گا اور اس قیامت کے دن اس کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ سبحانہ و وہ جہنمی ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ عام کافروں سے بھی زیادہ ہے کیوں کیونکہ وہ کافر لوگ اسلام کے قریب نہیں آئے اور یہ اسلام کے مزہ چک کے اس کے بعد مزہ کو یعنی اسلام کے مزا لینے کے بعد پھر کفر کی اب کیوں اللہ نے حکم دی قتل کرنے کا بہت سے لوگ کہتے ہیں اور کے مسلمانوں میں افسوس کی بات ہے بہت سے مسلمان اور عام لوگ کہتے ہیں کہ آزادی کسی پر زبردستی نہیں کوئی مسلمان کاپر ہونا چاہتا ہے کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے, کسی پر زبردستی کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیونکہ کافر مسلمان ہندو ہو گئے تو پھر وہ اس کے اختیار ہیں وہ اپنے نفس کے مالک ہیں کہیں گے نہیں یہ ایک بہت ہی خراب ایک یعنی مسلمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں بہت ہی اسلام کو بہت نقصان ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے یہ کی کافر کیوں ہو اس کے مطلب اسلام کے اندر بہت ساری ظلم ہے بہت ساری کمیاں ہیں بہت ساری خرابیاں ہیں اس لیے یہ چیز دیکھ کر وہ واپس آ تو اس لیے اسلام نہیں چھوڑتا ہے اسلام بہت سے لوگ یہ آئے پھر اسلام کتے قتل نہیں کرنا چل لا اقرا پھر دین کہ دین میں کوئی اقرا ہے زبردستی نہیں ہے کہیں گے یہاں سے مراد کہ اگر کوئی کافر ہے اسلام لانے سے پہلے اس پر زبردستی نہیں کہہ جائے لیکن اسلام لایا تو زبردستی اس پہ باقی ہونا اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکا بیان کیا گیا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو پوری دین کے بارے میں سمجھانا چاہیے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں خود ہی سنتے ہیں کہ بہت سے عورتیں جیسے انڈیا میں جیسا کہ ہوتا ہے یا یورپ میں ایک مسلمان آدمی شادی کسی ہندو سے کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے ہندو سے بتاتا ہے کہ آپ کو مسلمان ہونا اب وہ کہتی ٹھیک ہے کیا کرنا ہے شہادتیں پڑھ لو شہادتیں پڑھ لی شادی کے لیے اور اس کے بعد پھر وہ ہندو بن جاتی نہیں اس کو بتانا چاہیے کہ صرف شہادتیں نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کو شہادتیں پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھنا روزہ رکھنا ہے مکمل اسلام کے فلو کرنا ہے اور اگر جب آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے تو تمہارے اسلام کی سزا تمہارے تمہوں قتل کرنا چاہیے اگر یہ پوری واضح کرنے کے بعد پھر اسلام لائے اس لیے اسلام مسلمان جب کسی کو اسلام سکھاتے ہیں تو یہ ساری باتیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اسلام کے معنی یہ ہے اسلام لاؤ گے تو یہ ہوگا اسلام لانے کے بعد پھر گنجائش نہیں کہ آپ نکلو اس سے اور نکل جاؤ گے تو یہ جرم ہوگا اور یہ سزا ملے گی اگر وہ خوشی سے اسلام لاتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش نہیں کہ دوبارہ کہے کہ میں کافر اختیار کروں گا یا اپنے مذہب صحیح ہے نہیں تو اس لیے اسلام پہ باقی رہو اور کسی کو بھی اسلام سے خارج نہیں کرنا اللہ کی حجت اور دلیل کے ساتھ یہ اہم مسائل ردت کے بارے میں ویسا کہ انسان کو ردت سے بچنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کوئی کفر کے کام کہے لیکن یہاں جو سوسائٹی ہوتی ہے علماء فیصلہ نہ نہیں کر پاتے کہ کافر ہے لیکن اللہ کے نزدیک کافر ہے اسی لیے اگر دنیا کے عذاب سے انسان بچ جاتا تو اللہ کے عذاب سے کہاں بچے گا اسی لیے میرے بھائیو ضروری ہے کہ اسلام جو تم کے موجود تم کے پاس ہے وہ ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے اگر انسان کی جان بھی اسلام کے لیے دینا پڑے گا تو دے دو لیکن اسلام سے خارج نہیں ہونا چاہیے اسلام کے کوئی خلاف اللہ کی اگر چھوٹی بات ہے جس میں انسان کی جان بچے الگ بات ہے مجبوری کا الگ ہے لیکن اس کو اس اپنے جان کے خاطر مال کے خاطر اسلام کو بیچ دینا اسلام کی توہین کرنا یہ بڑی بات ہے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے جو ہم لوگ کے پاس ہے ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں اس اسلام کو ہم لوگ تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صحابہ کرام اپنی ساری جان اور ساری چیز دے دی تاکہ اسلام پہنچے تو ہم لوگ کم سے کم یہ چیز سوچ رہے اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ رسول صحابہ کرام کی سیرت پڑھو فاتحین کی سیرت پڑھو کس طرح اسلام کے اسلام کے لیے وہ لوگ جان دیتے تھے اولاد کو چھوڑتے تھے بلکہ وہ لوگ اتنا تک پہنچے کہ کچھ لوگ اگر کافی کے بیٹا بھی کافر تو اس کو بھی قتل کر دیتے تھے میں مثال ایک دیتا ہوں حضرت ابو عبیدہ عبید عبیدہ ابو عبیدہ بدر میں وہ تو مسلمان تھے ان کے والد جو تھے تھے کافر تھے کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں لڑائی ہو رہی ہے حضرت ابو عبیدہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں لیکن چھپ جاتے ہیں کہ ہم سامنے نہیں آنا چاہتے کیونکہ والد یہ قتل کرنا مناسب نہیں لیکن کہتے ہیں کہ کیا کروں میرا والد بار بار بس منہ پہ آتے ہیں مجھے قتل کرنا چاہتے تھے کہتے مجھے جب مجھے سامنے آئے تو میں نے اس کو قتل کر دی کیوں اسلام کے خاطر اور عبد الرحمان ابو بکر ابو بکر کے بھی مثال عبد الرحمن ابو بکر صحابی تھے لیکن غزل بدر کے بعد اسلام لائے یہ اسلام لانے کے بعد اپنے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ والد میں نے آپ کو جنگ بدر میں میں نے آپ کو دیکھا لیکن آپ کو ہم قتل نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ تم میرے والد ہوں حضرت ابو بکر کہنے لگے تمہیں اگر اللہ کی قسم اگر اس وقت ملتے تو تمہیں ہم قتل کر دیتے اسلام کی خاطر سب کچھ کرتے تھے اور ہم لوگ آج کل ایک پیسے کے لیے ایک نوکری کے لیے ایک تھوڑے سے فائدے کے لیے انسان ہم لوگ اسلام کی تعلیمات زمین کے نیچے کچل دیتے ہیں اور سمجھتے کہ ہی کامیابی نہیں اسلام میں کامیابی ہے کہ اگر پوری دنیا آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے ساری نقصانات آپ کو ملے اسلام کے خاطر تو آپ سمجھ لو کہ یہ علیہ اللہ کے نزدیک جہاد ہے اور اس کے بڑی فضیلت ہے دنیا میں اسلام میں جو ہمیشہ عمل کرتا ہے ضرور نہیں کہ پوری دنیا خوش نہیں ہوں گے اس پہ اس لیے انسان اسلام پہ باقی رہو اور اسلام موت تک آنی چاہیے اللہ سے دعا کہ اللہ سبھاتا ہم لوگ کو ہمیشہ اسلام پہ باقی رکھے اور ردت اور کفر سے ہم لوگ کو بچائے اور سارے مسلمان کو بھی بچایا صلی اللہ علیہ محمد علیہ و صحیح اجمعین